اسلام کی جامع مختصر اور عام فہم تشریح باب اول اسلام وجہ تسمیہ لفظ اسلام کے معنی اسلام کی حقیقت کفر کی حقیقت کفر کے نقصانات اور اسلام کے فوائد وجہ تسمیہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا مثلا عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت تھا کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے بدھ مت کا نام اس لیے بدومت ہے کہ اس کے بانی بدھ مت ہے زردشتی مذہب کا نام اپنے بانی زردشت کے نام پر ہے یہودی مذہب خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودہ تھا ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کے طرف منصوب نہیں ہے بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے لوگوں میں یہ صفت پائی گئی ہے وہ سب مسلم ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے لفظ اسلام کے معنی اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اسلام کی حقیقت تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کے تابے ہیں چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر بھی جنبش نہیں کر سکتے زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا فرق نہیں آتا پانی اور ہوا روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں جمادات نباتات اور حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں بڑھتے اور گھٹتے ہیں جیتے ہیں اور مرتے ہیں خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے جو قاعدہ اس کی زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے اس کے دل کی حرکت اس کے خون کی گردش اس کے سانس کی کی آمد و رخت, اسی پابند ہے اس کا دماغ اس کا میدہ, اس کے پھیپھڑے اس کے آساب اور عضلات اس کے ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں کان اور ناک الغرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتلایا گیا ہے یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی متی اور فرما بردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں سورج چاند اور تارے سب مسلم ہیں زمین بھی مسلم ہے ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہے اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے یا جو خدا کے سوا دوسروں کو پوچھتا ہے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے ہاں، وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہے کیونکہ اس کا پیدا ہونا زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون کی ہی کے ماتحت ہے اس کے تمام اعضا اور اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ کفر اور شرک کے خیالات ظاہر کرتا ہے اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے چکاتا ہے اس کا وہ دل بھی فطرتن مسلم ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کی سوا دوسروں کی عزت اور محبت کرتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھو انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے چکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے دوسری بات کو نہیں مانتا ایک طریقے کو پسند کرتا ہے دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے اس حیثیت سے وہ دنیا کی دوسری چیزوں کی مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو اپنے خیال اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے یہ پورا مسلم ہے اس کا اسلام مکمل ہو گیا کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرما بردار بن گیا جس کی فرما برداری وہ بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا متی ہے جس کا متی وہ بلا ارادہ تھا اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا ہے جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے اب اس کی عقل اور رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اسی خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا ہے جس نے اسے سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی اللہ کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ اختیار و بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی ہے کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے کفر کی حقیقت اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جو مسلم پیدا ہوا تو ہو اور اپنی زندگی بھر بے جانے بوجھے مسلم ہی رہا مگر اپنے علم اور عقل کی قوت سے کام لے کر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا یہ شخص کافر ہے کفر کے اصل معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے ہیں ایسے شخص کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال رکھا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے اس کا سارا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے اس کے گرد و پیش ساری دنیا اسلام پر چل رہی ہے مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے چھپ گئی ہے وہ اس کے خلاف سوچتا ہے اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے اب تم سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص کافر ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے کفر کے نقصانات کفر ایک جہالت ہے بلکہ اصلی جہالت کفر ہی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سے نا واقف ہو ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے والا اور چلانے والا کون ہے وہ کون کاریگر ہے جس نے کوئلے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم اور ایسی ہی چند چیزوں کو ملا کر انسان جیسی لاجواب مخلوق پیدا کر دی ایک شخص دنیا میں ہر طرف ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جس میں بے نظیر ریاضی دانی کیمیا دانی اور ساری دانائیوں کے کمالات نظر آتے ہیں مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم اور حکمت اور دانش والی ہستی کون سی ہے جس نے کائنات میں یہ سارے کام انجام دیے ہیں جس کو علم کا پہلا سرا ملا ہی نہ ہو وہ خواہ کتنا ہی غور و فکر کرے اور کتنی ہی تلاش و تجسس میں سر کھپائے اس کو کسی شعبے میں علم کا سیدھا راستہ نہ ملے گا کیونکہ اس کو شروع میں بھی جہالت کا اندھیرا نظر آئے گا اور آخر میں بھی وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہ دیکھے گا کفر ایک ظلم ہے بلکہ سب سے بڑا ظلم کفر ہی ہے تم جانتے ہو کہ ظلم کسی کہتے ہیں ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تابع فرمان ہیں اور ان کی فطرت ہی اسلام یعنی قانون خداوندی کی اطاعت ہے خود انسان کو حکومت کرنے کا تھوڑا سا اختیار تو ضرور دیا ہے مگر ہر چیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے لیکن جو شخص کفر کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ان کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے وہ اپنے دل میں دوسروں کی بزرگی اور محبت اور خوف کے بوت بٹھاتا ہے حالانکہ دل کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں خدا کی بزرگی اور محبت اور خوف ہو وہ اپنے آزا سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جو اس کے اختیار میں ہیں خدا کی مرضی کے خلاف کام لیتا ہے حالانکہ ہر چیز کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس سے قانون خدا کے مطابق کام لیا جائے بتاؤ ایسے شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو اپنی زندگی میں ہر وقت ہر چیز پر حتیٰ خود اپنے وجود پر بھی ظلم کرتا رہے کفر صرف ظلم ہی نہیں بغاوت اور ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے ذرا غور کرو انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے یا خدا نے اپنے دل اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے تمام اعضا کا وہ خود خالق ہے یا خدا اس کے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا خود انسان ہے یا خدا ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مفید اور کارآمد بنانا اور انسان کو ان کے استعمالات کی قوت دینا انسان کا کام ہے یا خدا کا تم کہو گے کہ یہ سب خدا کی چیزیں ہیں خدا ہی نے ان کو پیدا کیا ہے خدا ہی ان کا مالک ہے اور خدا ہی کی بخشش سے یہ انسان کو حاصل ہوئی ہیں جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس سے بڑا باغی کون ہوگا جو خدا کے دیے ہوئے دماغ سے خدا ہی کے خلاف سوچنے کی خدمت لے خدا کے بخشے ہوئے دل میں خدا ہی کے خلاف خیالات رکھے خدا نے جو آنکھیں جو زبان جو ہاتھ پاؤ اور دوسری جو چیزیں عطا کی ہیں ان کو خدا ہی کی پسند اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا نمک کھا کر اس سے بے وفائی کرتا ہے تو اس کو نمک حرام تم کہتے ہو اگر کوئی سرکاری افسر حکومت کے دیے ہوئے اختیارات کو خود حکومت ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو تم اس سے باغی کہتے ہو لیکن انسان کے مقابلے میں انسان کی نمک حرامی غداری اور احسان فراموشی کیا حقیقت رکھتی ہے انسان انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیار دیتی ہے کوئی احسان کرنے والا شخص کسی دوسرے شخص پر احسان کہاں سے کرتا ہے سب کچھ خدا ہی کا تو بخشا ہوا ہے انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے مگر ماں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کس نے پیدا کی ماں کے سینے میں دودھ کس نے اتارا باپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی گوشت پوست کے ایک بیکار لوتڑے پر خوشی خوشی لٹا دے اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں اپنا وقت اپنی دولت اپنی آسائش سب کچھ قربان کر دے اب بتاؤ کہ جو خدا انسان کا اصلی محسن ہے حقیقی بادشاہ ہے سب سے بڑا پروردگار ہے اگر اسی کے ساتھ انسان کفر کرے اس کو خدا نہ مانے اس کی بندگی سے انکار کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے تو یہ کیسی سخت بغاوت ہے کتنی بڑی انسان فراموشی اور نمک حرامی ہے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کفر سے انسان خدا کا کچھ بگاڑتا ہے جس بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ ہم بڑی دوربین لگا کر بھی اب تک یہ نہ معلوم کر سکے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم جس بادشاہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ ہماری زمین اور سورج اور مریخ اور ایسے ہی کروڑوں سیارے اس کے اشاروں پر گیند کی طرح پھر رہے ہیں جس بادشاہ کی دولت ایسی بے پایا۔ کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس میں کوئی حصہ دار نہیں جو بادشاہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج بھلا انسان کی کیا ہستی ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ایسے بادشاہ کو کوئی نقصان بھی ہو اس سے کفر اور سرکشی اختیار کر کے انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے کفر اور نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جائے ایسے شخص کو علم کا سیدھا راستہ کبھی نہ مل سکے گا کیونکہ جو علم خود اپنے خالق کو نہ جانے وہ کس چیز کو صحیح طرح جان سکتا ہے اس کی عقل ہمیشہ ٹیڑھے راستے پر چلے گی کیونکہ جو عقل خود اپنے بنانے والے کو پہچاننے میں غلطی کرے اور کس چیز کو وہ صحیح سمجھ سکتی ہے وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ٹھوکریں اور اس پر پھر ٹھوکریں کھائے گا اس کے اخلاق خراب ہوں گے اس کا تمدن خراب ہوگا اس کی معاشرت خراب ہوگی اس کی معیشت خراب ہوگی اس کی حکومت اور سیاست خراب ہوگی وہ دنیا میں بد امنی پھیلائے گا کچھ تو خون کرے گا دوسروں کے حقوق چھینے گا ظلم و ستم کرے گا خود اپنی زندگی کو اپنے برے خیالات اور اپنی شرارت اور بدعمالی سے اپنے گزر کر آخرت کے عالم میں پہنچے گا تو سب چیزیں جن پر وہ تمام عمر ظلم کرتا رہا اس کے خلاف نالش کریں گی اس کا دماغ اس کا دل اس کی آنکھیں اس کے کان اس کے ہاتھ پاؤں الغرض اس کا رونگٹا رونگٹا خدا کی عدالت میں اس کے خلاف استغاثہ کرے گا کہ اس ظالم نے تیرے خلاف بغاوت کی اور بغاوت میں ہم سے زبردستی کام لیا وہ زمین جس پر وہ نافرمانی کے ساتھ چلا اور بسا وہ رزق جس کو اس نے ناجائز طریقوں سے کمایا اور وہ دولت جو حرام سے آئی اور حرام پر خرچ کی گئی وہ سب چیزیں جن پر اس نے باغی بن کر غاصبانہ تصرف کیا وہ سب آلات و اسباب جن سے اس نے بغاوت میں کام لیا اس کے مقابلے میں فریادی بن کر آئیں گے اور خدا جو حقیقی منصف ہے ان مظلوموں کی داد رسی میں اس باغی کو ذلت کی سزا دے گا اسلام کے فائدے یہ ہیں کفر کے نقصانات آؤ اب ایک نظر یہ بھی دیکھو کہ اسلام کا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ ہے اوپر تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس جہان میں ہر طرف خدا کی خدائی کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں کائنات کا یہ عظیم شان کارخانہ جو ایک مکمل نظام اور ایک اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا ایک زبردست فرما روا ہے جس کی حکومت سے کوئی چیز سرتابی نہیں کر سکتی تمام کائنات کی طرح خود انسان بھی یہی فطرت رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے چنانچہ بے سمجھے وہ رات دن اسی کی اطاعت کر رہا ہے کیونکہ اس کے قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے وہ زندہ ہی رہ نہیں سکتا لیکن خدا نے انسان کو علم کی قابلیت سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور نیک اور بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخشی ہے اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے اس کی عقل کا امتحان ہے اس کی کی تمیز کا امتحان ہے. اس بات کا امتحان امتحان ہے ہے ہے اس اس بات کہ جو گئی کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے کیونکہ مجبور کرنے سے امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے تم سمجھ سکتے ہو کہ امتحان میں سوالات کا پرچہ دینے کے بعد اگر تم کو ایک خاص جواب دینے پر مجبور کیا جائے تو ایسے امتحان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. تمہاری اصل قابلیت تو اسی وقت کھلے گی جب تم کو ہر قسم کے جواب دینے کا اختیار ہو اگر تم نے صحیح جواب دیا تو کامیاب ہوگے اور آئندہ ترقیوں کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا اور اگر غلط جواب دیا تو ناکام گے اور اپنی ناقابلیت سے خود ہی اپنی ترقی کا راستہ روک لوگے. بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے بھی اپنے امتحان میں انسان کو آزاد رکھا ہے کہ جو طریقہ چاہے اختیار کرے اب ایک شخص تو وہ ہے جو خود اپنی کائنات کی طرف دیکھ کر کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا اپنے خالق کی ذات و صفات کو میں غلطی کرتا ہے اور اختیار کی جو آزادی نافرمانی کرتا ہے یہ شخص علم اور عقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں ناکام ہو گیا اس نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ہر حیثیت سے ادنا درجے کا آدمی ہے لہذا اس کا وہی انجام ہونا چاہیے جو تم نے اوپر دیکھ لیا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس نے علم اور عقل سے صحیح کام لے کر خدا کو جانا اور مانا حالانکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا اس نے نیک اور بد کی تمیز میں بھی غلطی نہ کی اور اپنے آزاد انتخاب سے نیکی ہی کو پسند کیا حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی مائل ہونے کا اختیار رکھتا تھا اس نے اپنی فطرت کو کو اپنے خدا کو پہچانا اور نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی فرما برداری ہی اختیار کی اس شخص کو امتحان میں اسی وجہ سے تو کامیابی نصیب ہوئی کہ اس نے اپنی عقل سے ٹھیک کام لیا آنکھوں سے ٹھیک دیکھا کانوں سے ٹھیک سنا دماغ سے ٹھیک رائے قائم کی اور دل سے اسی بات کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا جو ٹھیک تھی اس نے حق کو پہچان کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے اور حق کے آگے سر جھکا کر یہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہیے وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا اس لیے کہ جو شخص زادہ خداوندی سے واقف ہے اور اس کی صفات کو پہچانتا ہے وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا کیونکہ اس کا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے اور جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی یقین کے ساتھ جانتا ہے اب وہ فلسفیہ نہ غور و خوض سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہوگا وہ سائنس کے ذریعے سے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالے گا خدا نے جو قوت دنیا میں اور خود انسانوں کے وجود میں پیدا کی ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کرے گا زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا مگر خدا شناسی ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرنے سے روکے گی وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑے گا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں میں نے فطرت پر فتح پالی ہے میں اپنے نفے کے لیے سائنس سے مدد لوں گا دنیا کو زیر و زبر کر دوں گا لوٹ مار اور کشت و خون کر کے اپنی طاقت کا سکہ سارے جہان میں بٹھا دوں گا یہ ایک کافر سائنٹسٹ کا کام ہے مسلم سائنٹسٹ جتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا اتنا ہی خدا پر اس کا یقین زیادہ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے اس میں میں, میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا اور یہی اس کا صحیح شکریہ ہے اس طرح تاریخ معاشیات سیاسی قانون اور دوسرے علوم و فنون میں بھی ایک مسلم اپنی تحقیق اور جد و جہد کے لحاظ سے ایک کافر کے مقابلے میں کم نہ رہے گا مگر دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوگا مسلم ہر علم کا معاملہ صحیح نظر سے کرے گا صحیح مقصد کے لیے کرے گا اور صحیح نتیجے پر پہنچے گا تاریخ میں وہ انسان کے گزشتہ تجربوں سے ٹھیک ٹھیک سبق لے گا قوموں کی ترقی اور تنزل کے صحیح اسباب معلوم کرے گا ان کی تہذیب و تمدن کی مفید چیزیں دریافت کرے گا ان کے نیک دل لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا اور ان تمام چیزوں سے بچے گا جس کی بدولت پچھلی قومیں تباہ ہو گئی معاشیات میں دولت کمانے اور خرچ کمانے کے ایسے طریقے معلوم کرے گا جن سے تمام انسانوں کا بھلا ہو نہ یہ کہ ایک کا فائدہ اور بہتوں کا نقصان ہو سیاسی میں اس کی تمام توجہ اس طرف صرف ہوگی کہ دنیا میں امن عدل اور انصاف اور نیکی اور شرافت کی حکومت ہو کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھا جائے اور بندگاہ نے خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کیے جائیں اور کسی صورت سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے مسلم کے اخلاق میں خدا ترسی اور راست بازی ہوگی وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک خدا ہے میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے میں کسی چیز کا حتیٰ کہ خود اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کا بھی مالک نہیں ہوں سب کچھ خدا کی امانت ہے اور اس امانت میں تصرف کرنے کا اختیار جو مجھے دیا گیا ہے اس کو خدا ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے ایک دن خدا مجھ سے اپنی یہ امانتیں واپس لے لے گا اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے گا اس کے اخلاق کا اندازہ کرو وہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے سے سے بچائے گا وہ اپنی آنکھوں کو بری نگاہ سے گا وہ وہ اپنی کو کو بری اپنے برائی سننے سے باز رکھے گا وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کے بجائے بھوکا رہنا زیادہ پسند کرے گا وہ اپنے ہاتھوں کو زلم کے لیے کبھی نہ اٹھائے گا وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پر کبھی نہ چلائے گا وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے وہ اپنی کسی خواہش اور کسی ضرورت کو ظلم اور ناحق کے راستے سے کبھی نہ پورا کرے گا وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا حق اور صداقت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے گا اور اس کے لئے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنے دل کی ہر خواہش کو بلکہ اپنی ذات کو بھی قربان کر دے گا وہ ظلم اور ناراستی کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کرے گا اور کسی نقصان سے خوف یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کا آساد دینے پر آمادہ نہ ہوگا دنیا کی کامیابی بھی ایسے ہی شخص کا حصہ ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معذز اور شریف نہ ہوگا کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں اور اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں ضلعت ایسے شخص کے پاس کیوں کر پھٹک سکتی ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہ ہوگا کیونکہ اس کے دل میں خدا کے سوا کسی اور کا خوف ہی نہیں ہوگا اور اس کو خدا کے سوا کسی سے بخش اور انعام کا لالچ بھی نہیں ہوگا کون سی طاقت ہے جو ایسے شخص کو حق اور راستی سے ہٹا سکتی ہو اور کون سی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکتی ہو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ ایش پرست نہیں خواہشات نفس کا بندہ نہیں حریص اور لالچی نہیں اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیے جائیں تو ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے یہ اتمنان کی دولت ہے جس سے بڑھ کر کوئی دولت انسان کے لیے بڑی نہیں ہو سکتی اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کرے گا اور کسی کا حق نہ مارے گا اپنے لیے کچھ نہ چاہے گا لوگوں کے دل آپ سے آپ اس کی طرف کھینچیں گے اور ہر شخص اس کی عزت اور اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوگا اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا اعتبار بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے گا صداقت سے منہ نہ موڑے گا وعدے کا سچا اور معاملے کا کھرا ہوگا اور ہر کام میں یہ سمجھ کر ایمانداری برتے گا کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو نہ ہو مگر خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ایسے شخص کی ساکھ کا کیا پوچھنا کون ہے جو اس پر بھروسہ نہ کرے گا ایک مسلم کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لو تو تم کو یقین آ جائے گا کہ مسلم کبھی دنیا میں ذلیل اور محکوم اور مغلوب بن کر نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ غالب اور حاکم ہی رہے گا کیونکہ اسلام جو صفات اس میں پیدا کرتا ہے اس پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی اس طرح دنیا میں عزت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرے گا کیونکہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس کا پورا پورا حق اس نے ادا کر دیا اور جس امتحان میں خدا نے اس کو ڈالا تھا اس میں وہ پورے پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوگا یہ عبدی کامیابی جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلی جاتی ہے اور کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا یہ اسلام ہے انسان کا فطری مذہب یہ کسی قوم اور ملک کے ساتھ خالص نہیں ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک میں خدا شنس اور حق پسند لوگ گزرے ہیں ان کا سب کا یہی مذہب تھا وہ مسلم تھے خواہ ان کی زبان میں اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور